يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فيايا فاعبدون كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَكَائِمٍ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَسَطَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْقَدُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فار فل کے دام اللہ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاه أليس في جهنم مسول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا وان ان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم طب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین اس نشست میں ہمیں پہلے تو گدشتہ نشست کا کچھ قرض ادا کرنا ہے سورہ انقبوت کے چھٹے رکوع میں جو پانچ آیات مسلسل آئی ہیں اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل ان میں سے بعض حصہ ہم پڑھ چکے ہیں کچھ تھوڑا سا حصہ باقی ہے پہلے اسے مکمل کر لیں یا عبادی اللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہجرت کا بیان ہے اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو یقینا میری زمین بہت کشادہ ہے بس صرف میری ہی مندگی کرو زمین سے بندے نہ رہو میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور میرے دین کے لیے اگر تمہیں وطن کو خیر بات کہنا پڑے تو بخوشی اس سے تعلق منقطع کر لو نمبر دو موت کا کوئی خوف اپنے قریب متانے دو کل و نفسائے قتل ہر زی نفس کو موت آ کر رہے گی یہ مرحلہ ہر انسان پر آ کر رہے سما الئے نہ تر جاؤ پھر ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا جو لوگ ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے کیسے فرار اختیار کریں گے وہ موت کو کیسے پسند کریں گے ہم ان کے محبوب ہیں وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے مطلوب ہیں وہ ہمارے طالب ہیں ہم ان کے مقصود ہیں وہ ہمارا قسم کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مقصود اور مطلوب اور محبوب کی تو طرف انسان پیش قدمی کرتا ہے نہ تر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے ہمارے ہی حضور میں تمہیں آنا ہے لہذا موت سے فرار چھ مالی دارت و لذین آمن اور جب ہمارے حضور حاضر ہو گے تو جو ہمارے وعدے ہیں وہ پختہ ہیں ان میں ان کے بارے میں بھی کسی شک و شبہ کو اپنے قریب نہ آنے دو اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ نیک عمل پر پہلے درس میں بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں جب بھی ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو نیکی کا جو ہمارا تصور بن چکا ہے وہی وہ سامنے آتا ہے عبادات ہیں اتباع سنت ہے یا پھر عبادات میں نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے یا اتباع سنت میں خوب غلو ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو ہے لیکن دین کے لیے دین کے غلبے کی جدو جو وہ سرے سے ہمارے یعنی تصورات ہی کے دائرے سے خارج ہو چکی جبکہ جس وقت یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہو رہے تھے ابھی شریعت تھی نہیں ابھی زکوۃ بھی فرد نہیں ہوئی ابھی روزے کا کوئی وجود نہیں نماز کی بھی ابھی وہ پانچ وقت کا نماز کا نظام ابھی نہیں آیا ابھی سود کی حرمت نہیں ہوئی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تو اصل امن سالے کیا تھا دین کی دعوت اور اس میں صبر اور استقامت یہ ہے عمل سالے وہ جدوجہد کہ جس کے نتیجے میں اسلام کا غلبہ ہو اسلام کا بول بالا ہو اسلام کی دعوت پھیلے کل کا کل امن سالے مکی دور میں یہی تھا یا یہ کہ رات کی نماز ہے کھڑے رہو اللہ کے حضور میں ابن لہ خلیلا جس وسمن کو خلیلا اس دن علیہ مرت ترتیلہ یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں دولت دی وہ اپنے پیسے سے ان غریبوں کو ان, ان غلاموں کو خریدے اور آزاد کرے جو ایمان لانے کی پاداش میں وہ سدائیں بھگت رہے تھے کل عمل صالح مکی دور کا یہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے والذین نظین وعملوا عام اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے لدم ہوں ہم لازمند بلاشک کو شبہ ہم انہیں ٹھکانہ بنا کر دیں گے ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے دامن میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے نیم اجر العاملین بہت ہی عمدہ ہوگا یہ اجر و ثواب عمل کرنے والوں کا صحیح کرنے والوں کا محنت کرنے والوں کا مشقت جھیلنے والوں کا الزین صبر والا رب نہیں میں یہ جو آیت ہے بہت مختصر آیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر خجم چھوٹا ہے لیکن یہ اہم ترین آیت ہے دو الفاظ میں گویا کہ ایمان کی اصل حقیقت کو سمو دیا گیا صبر اور توکل سارا سہارا اللہ کی ذات پر سارا انحصار سارا دار و مدار سارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر اسباب و وسائل کو بندہ مومن استعمال کرتا ہے کرنے کا پابند ہے اس کے لیے ہر امکانی صحیح کرنا اس پر فرض کیا گیا آئند الرحم مستقات جو بھی تمہاری حد استطاعت میں ہو سامان بھی فراہم کرو ہتھیار بھی فراہم کرو قوت جمع کرو لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ان وسائل و اسباب پر ہے جو کہ ہو گیا تھا حضمۂ ہنین کے موقع پر کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کبھی ہم تین سو ہوتے تھے تو ہم نے شکست نہیں کھائی آج تو ہم بارہ ہزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات ناپسند ہوئی اس آجمد کم کسرتوں کو سورہ توبہ میں جب غزبۂ ہنین کا ذکر آیا وہ یوما ہنیندین اس آجمد کم جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تم بہت غرور کے اندر مبتلا ہو گئے تھے چند لوگ ہو گے لیکن ظاہر بات ہے کہ غزب عہد میں بھی پینتیس حضرات تھے کہ دن سے ایک خطا ہوئی تھی لیکن اللہ نے جب سزا دی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری مسلم جماعت کو اس وقت کے تمام مسلمانوں کو کتنے بڑے بڑے صدمے جو ہے جھیلنے پڑے خود حضور کس طرح مجروح ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا صدمہ ہوگا جو ہر مسلمان کے دل کو پہنچا خطا صرف پینتیس افراد کی تھی اسی طرح غزبۂ ہنین میں بھی یہ نہ سمجھے کہ تمام مسلمانوں کو معاذ اللہ وہ کوئی ناز ہو گیا تھا لیکن کچھ لوگ تھے خیال آ گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا کہ وہ بارہ ہزار کا لشکر جب تیروں کی بوچار آئی ہے چھپے ہوئے،, چھپے ہوئے تھے وہ حوازن کے تیر انداز وہ پہاڑیوں کے اندر کمین گاؤں میں سے جب ان کی بوچھار آئی ہے تو پاؤں جو ہے اکھڑ گئے بھگدڑ مچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تیس چالیس افراد رہ گئے لیکن صحیح تر روایات جو ہے یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے سیرت کی کتاب میں علامہ شبلی نے تو لکھ دیا تھا تیس ہی افراد رہ گئے تھے لیکن انہوں نے پھر حاشی میں موجود ہے کہ نہیں یہ غلط ہے صحیح روایات ہیں کہ تین سو چار سو کے قریب مسلمان حضور کے ساتھ رہے لیکن بارہ ہزار میں سے صرف تین سو چار سو کا باقی رہ جانا بھی واقع ہے یہ کہ بہت بڑی بھگدڑ تھی تو معلوم ہوا کہ صبر اور تبکر یہ دو شرائط ہیں ایک طرف استقامت جمے رہو ڈٹے رہو جھیلو برداشت کرو تحمل اور سارا توکر اللہ الزینہ سبرو وہ اعلیٰ رب یا تو بکائی مندا بت دیکھیے ہر انسان کے لیے ایک اور تشویش ہوتی ہے ایک تشویش تو زندگی کی موت نہ آ جائے ایک تشویش کیا کھائیں گے کہاں سے رسک ہوگا آخر بال بچے ہیں گھر بار والے ہیں معاش کا سلسلہ ہے اس کے کچھ اس کے جو بھی ذرائع ہیں وسائل ہیں اب جیسے حضرت خباب رضی اللہ ہو ہو اب ان کے جو بھی پیشہ تھا ان کا لوہار تھے محنت کرتے تھے گاہک تو وہی موجود تھے اب وہ گاہک سب کے سب اگر ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں مدینے تو اب ان کے لیے ایک مشکل پیش آ گئے کہ نہیں آ اس اعتبار سے یہ رزق کا معاملہ جو ہے یہ تشویش تب ہی طور پر ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے لہٰذا اب اس کا اضافہ کیا جا رہا ہے من کتنے ہی اتنے ایسے چوپائے ہیں اس زمین میں وہ اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے اللہ عل وہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے وہ اور تمہیں بھی دے گا وہ سبی العلیم وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے یہ اللہ تعالی کی رزاقیت پر توکل والا ربیم یا یہ یہ حقیقت اسی کا ایک رخ ہے اللہ پر یہ بھروسہ ہو کہ رزق اللہ کے ہے اور اللہ تعالیٰ وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے وسائل و ذرائع محتاج ہیں اپنے نتائج کو پیدا کرنے میں اللہ کے اذن کے یہ اچھی طرح جان لیجیے کسی شے کی تاثیر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ عزت رب نہ ہو کوئی ذریعہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے وسائل و ذرائع اور ذرائع کا جیسے کہ صور طلاق میں فرمایا گیا کہ من حیثہ تسم اللہ تعالی ایسے راستوں سے رس پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ لیکن یہ کہ توقل شخص ہے اس موضوع پر بڑے پیارے جملے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ یہ ہے کہ مواعث کا جہاں تک تعلق ہے انجیل میں جو مواعث ان کے آئے ہیں بڑے مؤثر مواعث ہیں واضح اور تمسیلات یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہے تمثیلوں کے بادشاہ اور واعث ہونے کے درجے میں بھی ان کے جو مواعث ہیں ان میں وہ چوٹی کے مواعث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات زیادہ ہمارے پاس ریکارڈڈ نہیں ایسے بھی خود کے حضور نے دیے ہیں کہ آپ نے صبح سے دینا خطبہ شروع کیا پھر نماز کا وقت آیا پھر اس کے بعد بھی جاری ہے پھر نماز کا وقت آیا نماز پڑھ کے پھر جاری ہے ایسے بھی خط کے کہ نہیں اس لیے کہ سب سے بڑا جو واعض ہے وہ قرآن مجید ہے وہ محفوظ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و مواث بہت کم محفوظ ہیں لیکن یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعث جو انجیل میں چونکہ وہاں وہ کتاب قرآن کی طرح کی کتاب تو وہاں تھی نہیں اصل میں انجیل ہے وہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی احادیث وہ وہی جو ان پر ہوئی اور حضرت مسیح کی سیرت ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو انجیل بن جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث نب اور قرآن مجید کو جمع کرنے اور گڑبڑ کرنے ملا دیں آپس میں تو وہ جو شکل اختیار کر لے گی وہ انجیل کی شکل تو انجیل میں حضرت مسیح کے مواعث میں بڑا پیارا جملہ ہے اپنے ان حوالین سے خطاب کر کے انہوں نے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ ہل چلاتی ہیں نہ وہ کوئی بیج ڈالتی ہیں نہ وہ کوئی فصل کاٹتی ہیں نہ کہیں کھتے بھر کر رکھتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں تو ذرا سوچو کہ وہ رب تمہارا تمہارا وہ باپ آسمانی باپ جو جنگل کی ان چڑیوں کو کھلا رہا ہے کیا وہ تمہیں نہیں کھلائے گا لیکن تمہیں یقین حاصل نہیں بہت ہی کم یقین ہے جو تمہیں حاصل اور تم کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ کاٹتی ہے نہ بنتی ہے نہ کہیں کوئی کپڑے سیتی ہے لیکن اس کے باوث میں تم سے کہتا ہوں کہ جتنا خوبصورت اور شاندار لباس اس کو ملا ہوا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا گلمبس نہ تھا یعنی جنگل کے یہ پھول جو ہے ذرا ان کا لباس تو دیکھو وہ مخملی لباس جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے کیا کیا رنگ اس میں اللہ تعالی نے اور کیا کیا گلکاریاں کی ہیں تو جو اس جنگل کی گھاس کو یہ لباس دے رہا ہے جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دی جائے گی تو کیا وہ تمہیں لباس نہ دے گا یہ وہ توقل اللہ تعالی کے رضافیت پر یقین یہ ہے کہ جو اس راہ میں بہت ضروری ہے تو فرمایا وکائی جنم دا تحمل اور استا اللہ کہا وسانی وہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے تمہیں بھوک اگر لگی ہے تو کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے تم اگر کسی وقت کوئی دعا کر رہے ہو تو کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ سن نہیں رہا تمہاری دعا سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا تمام وسائل ذرائع اس کے ہاتھ میں وہ میتقی یا الہو مخرجن و یرزک بن حیث اللہ تسم جو اللہ کا حقیقت تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے رسک پہنچائے گا جہاں سے کہ اسے گمان تک نہیں ہوگا اور وہاں سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا جہاں سے اسے کوئی امید نہیں ہو. میں تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سیرت کا خاص طور پر یہ جو پہلو ہے میں جب دیکھتا ہوں تو واقع تن یقین کا درجہ جو ہے آخری درجہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر سن دس نبوی کے ماحول میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں جبکہ ابو طارب کا انتقال ہو گیا مکے میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا حضور پھر تعائف گئے ہیں اس امید میں کہ شاید وہاں کے تین سرداروں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے اور وہ مجھے اپنی جگہ پر اپنے پاس بلا لے اور وہاں ایک بیس بن جائے میری دعوت کا وہاں تینوں نے جو اس وقت سلوک کیا ہے دس برس میں حضور پر ذاتی طور پر مکے میں وہ کچھ نہیں بیتا تھا جو ایک دن میں تائف میں بیت گیا واپس آئے ہیں تو ایک مشرق کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو سکے ایک کے پاس پیغام بھیجا اس نے معذرت کر دی دوسرے کے پاس پیغام بھیجا اس نے انکار کر دیا تیسرا ہے کہ پھر جس نے کہ کی یہ قبول کیا ہے بن عدی اس نے کہا ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں آؤ اور لے کر جاؤ اس لیے کہ وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ہی میں مکے میں داخل ہوں کیا پتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اقدام کر بیٹھے اور وہ کہہ دا مجھے کیا معلوم کہ کی؟ کسی نے پناہ دی دی تو موتیم بن عدی اپنے چھ بیٹوں کو لے کر باہر آیا ہے مکے سے ہتھیار سجا کر اور حضور کو لے کر گیا ہے اعلان کرتا ہوا کہ لوگوں میں نے محمد کو پناہ دی دا. اب ان حالات کو ذہن میں رکھیے کہاں سے امید کی کوئی کرن کسی کو نظر آ سکتی جال لہ مخرجن اللہ تعالیٰ پھر جو ہے مخرج کہتے راستہ ایگزٹ نکلنے کا راستہ مخرج ایگزٹ جیسا لکھا ہوتا ہے ہالز کے اندر اور وہ سرخ رنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ ہے نکلنے کی جگہ خدا نہ خاصتا کو حادثہ ہو جائے کوئی آگ لگ جائے کوئی دھماکہ ہو جائے تو جلدی سے ان دروازوں کی طرف لب کو یہ ایگزٹ سے تو یال لہو مخرجن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا وہ یارز ہومن ہے سونا اب آپ کو معلوم ہے اسی سال چھ افراد ایمان لے آئے جو مکہ سے مدینے سے تعلق رکھتے تھے اگلے سال بارہ ہو گئے اس سے اگلے سال بہتر آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف شاہ جو ہے ہجرت کی وہ کشادہ ہو گئی تو اللہ تعالی راستہ دیتا ہے انسان کا کام یہ ہے کہ جمع رہے ڈٹا رہے جو کچھ اس کے بس میں ہے اس میں کوئی کمی نہ کرے اگر جو کچھ اس کے امکان میں ہے اس میں کمی کرتا ہے تو وہ گزرے اور اگر جو کچھ اس کے بس میں ہے اس کے انکان میں ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے مسائل ہیں موجود ان میں سے کوئی بچا بچا کے نہ رکھے تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں اپنا سب کچھ لگا دو باقی اللہ پر توقل کرو اب اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گا نتیجہ برامد ہو جائے گا کریے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے یا جو اللہ مخردم ورزک بن ہے سلائے تو معاش کی فکر جو ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اللہ کی رزاقیت پر عدم اعتماد کا اظہار وہ کھلائے گا اس کے ذمے ہے بمام ان دا اللہ رسک کو ہا کوئی چوپایا تک نہیں ہے زمین میں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو نہ معلوم کیا کیا اس نے ذریعے بنا رکھے ہیں کیا کیا وسائل ہیں کیسے کیسے خزانے ہیں کس کس طور سے کن کن جانداروں کو کیسے کیسے رزا پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نزاکیت کا یقین اور یہاں بڑا پیارا انداز ہے اور چونکہ مشکات نبوت تو ایک ہی ہے اسی کی روشنی ہے وہ مشکات نبوت ہی ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعث میں بھی وہ نبوت ہی کی نورانیت ہے اللہ کے نبی تھے جیلقدل پیغمبر تھے وہ اللہ تھے کلمت اللہ تھے اسی طریقے سے وہی بات یہاں ہے کہ کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے جنگل کی چڑیوں کو دیکھو اور جنگل کی سوسن کو دیکھو جیسا اللہ تعالیٰ اسے لباس دے رہا ہے جس طرح وہ جنگل کی چڑیوں کو جو ہے ردا پہنچا رہا ہے تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنچائے گا بکائیت اللہ تعالیٰ اللہ یرزو کوئی آخ بہوسم غالیم اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں کہ اب ایک ایک آیت آئے گی ایک آیت کفار کی طرف ایک آیت اہل ایمان کی طرف من خل سماوات وخر شم سول قمر لا یو فکون اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو لقول ان وہ لازمن کہیں گے اللہ اللہ نے کیا ہے پالنا یو تو پھر یہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں یہ بارہا عرض کر چکا ہوں میں کہ اصل میں مکے کے لوگوں کا جو بھی عقیدہ تھا شرک کا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھتے تھے خالق وہ اللہ ہی کو مانتے تھے ایک ہی اللہ آسمانوں کا زمین کا سورج کا چاند کا سیاروں کا ثوابط کا سب کا ایک ہی اللہ ہے ان کا شرک اس درجے میں تھا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں ان کی شفاعت سے گناکاروں کو بخش دے گا کچھ کو اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں تفریح کر دی ہے ڈیلیگیٹڈ اتارٹی ہے کو دیوتا ہیں دیویاں ہیں ان کے پاس میں کچھ اختیار ہے تو کوئی دنڈوت کی جائے کچھ ان کے لیے بھی درانے پیش کیے جائیں وہ خوش ہو جائیں تو بےڑا پار ہو جائے گا یہ ان کا تھا ورنہ قرآن بار بار کہتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو کس نے کو فکر کیا ہے سورج کو اور چاند کو لا یق لاراض من یہ وہی سیگا ہے تاکید کا انتہائی تاکید کا پکار فوراً اللہ تو اس کو ماننے کے بعد پھر کدھر سے لوٹائے جا رہے ہیں پھر یہ کون ہے جو ان کے روخ کو موڑ دیتا ہے مجھول کا سیگا ہے کہ کون ہے جو ان کا رخ موڑ دیتا ہے کدھر سے یہ پھرائے جا رہے ہیں میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ہوں ان کا تلبیہ وہ تلبیہ اس کے اندر بھی توحید شرک میں آتی ہے شرک پھر توحید کی طرف لوٹ جاتا ہے لبیک کا اللہ مل ابیک لبئی کا لا شریک الک البیک اللہ شریق ان تم لے کو مامامل ہمارا اب تلبیہ جو ہے وہ اس شرک سے خالی ہو ہوگئے کسی شریک کا ذکر نہیں لبے کا اللہ ملبیک لبیک لا ان الک و اندل ہم کمل ملک لا شریق لک یہ آج تلبیہ ہے پہلا حصہ تو وہی ہے حاضر ہوں میرے پروردگار میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے اور خود وہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے اختیار اصلا تو تیرا ہی ہے تو انہیں تیری ہی ڈیلیگیٹڈ اتارٹی اس کے پاس ہے وہ شریک تو ہے لیکن حقیقت میں وہ خود اپنی ذات میں ان از اون رائٹ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیار تیرے ہی اختیار تیرا ہی اختیار ہے جو اس کے پاس اور اس کے پاس جو اختیار ہے وہ تیرے ہی قبضہ اختیار میں یہ ہے وہی جیسے کہ عیسائیوں کا معاملہ ہے توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے ایک میں تین اور تین میں ایک اسی طرح یہ ہے شرک اور توحید کا آپس میں گٹبڑ ہونا بہرحال یہ آیت تو ہو گئی گویا کہ اس کا رخ ہے گفار کی طرف مشرقین کی طرف اب اہل ایمان سے اللہ ہو جب ستر شاہ